لا نظین آخرت مختلف تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف کل لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو اب وہ جو آئنس ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاک رکھی ہے اس کشاکش کا, کا نتیجہ کیا ہے آئرنائزیشن ہو جائے گی حق اور باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس, اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمیز جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حتائی امیز اور اور مدد طیب یہ خبیث اور طیب جو ہیں گڈمنڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو قبیص علیحدہ اور طیب علیحدہ منافق علیحدہ سائن بعمان علیحدہ تو فرمایا تاکہ اس کی طرف ان شیاں جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولے یارغ ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو امبار جمع کرنا چاہتے جمع کر لیں بلے یقریف ماہو مبتری اللہ اب وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کو تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا پس منظر میں بولے کہ اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے بول کا نظ الرحمان خانہ اب اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت پرانے مجید کا اللہ سمجھانے کا بڑا فکر اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے درو در وبینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے اپنے دل میں جھانکو ذرا غور کرو اپنے غریبان میں منہ ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں اب غیر اللہ ہے اب تو کیا میں اللہ کے سوائے کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وہ الزی اندر کتاب مفسلہ جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے وہ لذیذ عطینہ کتاب یا نمونہ اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازی کی گئی ہے مر ربے آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فلاں کن البم ترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں گے وہ تم مت کل مت و رب اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجۂ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تم مت کل تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی. علیم اکمل تو لکم دی نکم و تمم تو الکم اے متی اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لامبدل الکل ماتے اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہوا سمیع ال سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے وہ ان اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمند گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مدید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کی در اقریت کی در تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دورے صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے بھی بنتی کیجئے لاکھ میں ایک ڈی بنے گا اس حوالے سے گورت کریں تین توتے افسر امن فل قان سبیر اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہے اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرب نہیں کی جا سکتی آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے بھائی شراب تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرو نہیں ہو سکتی اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا سیون اپ یا اسپائس سرو کیا جائے یا مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسلیوٹ اتھالٹی اکثریت کے پاس ساورنٹی اکثریت کے پاس انہرا جوتے اکثر ساورنٹی اللہ کے پاس رہے اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی وباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ان یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف و تخمین کی اچکل کی و اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ان نمبا کا ہوا عالم و بحن سبھی آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وہ عالم و اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہے قلوم رسم الحلیہ ان کُل تم بےآیات ہی موم تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توہومات تھے تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی سورتے ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری فٹ تھے وہ سورہ معدہ وغیرہ میں دیے گئے ببا عکوم اللہ تعلق رسم الحا یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے ان کو زبا کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے کچھ ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لو اور کھاؤ بِمَّا اسم اللہ تعما ضرور اللہ علیہ وقت فصل محرم علیکم جبکہ اللّہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہے یہ سورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چود میں پارے میں لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اللہ مستور تو ملے اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے اگر اشترار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان ہر چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وہ نہ کثیرن نہ یو دلو نہ بے افواہ بے افواہ بغیر علم اور اکثر لوگ جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں ان نہ ربواز ابو علم و ترین اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وہ ضرور ظاہر اس میں وہ باتیں نہ اور چھوڑ دو تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو ان میں نظیم یکسمول عشق یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیدوں میں بیمار تعلق تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو جمع کر رہے ہیں جو خطے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا ولا کو لوگ مما لمب کرشم الگ علیہ اور بدخاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکر ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت ولا کر لمب یوز کراؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہی نولفق یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وہی اور یہ شیاتین جو ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں بس وسع دازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وہی نہم ان نہ اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہو وہ ہلال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے ان نمبر بے اور مسلم میں بھی تو کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے دس لاکھ کسی کو دیے چار ہزار روپئے ماہانہ لے رہے ہیں جائز ہے دس لاکھ کا مکان کسی کو کرایہ پر دیا چار ہزار روپئے ماہانہ لے رہا جائز یہ جائز ہے اور وہ ناجائز اگر نقب لے رہے ہیں تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مظاہر جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا یہ مر گیا اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو آرام ہے اور تم جسے مارو جسے دماغ کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ دلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو یہ دفاع کرو اب امن کا تھا میکن کا یہ نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے ہے حیات مانوی اور موت مانوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی بردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہے بحیثیت انسان وہ مڑتا ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نام اب وہ زندہ ہوا اب امن کان میں فاہیا نہ ہوا جالنا لہو نور اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے یمشی بیہی فناس اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابے کمم مسلح فضلات کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بٹک رہا ہو لہ سب خارج خار اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں کزا لین علی کافری نہ مارکان اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھ سال لگ گئے چھٹے سال میں ایمان لارے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ہے ایک وہ ایک جو بھٹکتا ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے وہ کلال کا فی کل کلیت اکادر مجرم اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لم قروف تاکہ وہ سو خوب چالے چلے وہی وہ بات شیاتین ان سے جن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو اور روکیں لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں اس کے امتحان لیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھرے ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور اجاگر ہو اکابر مجرے میں ہاں لیکم تاکہ خون چالیں چڑھے بما یم کرو نا اللہ بنفسین حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ علوما جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی بلکہ تو موسم تھا کا اللہ بنفس مما <يَشُرُون> لیکن اس کا شعور نہیں ہے تُمْ تُمْ حَتَّى رسول اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیم تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی کالو لن نو وہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ مانگ نہیں لائے گے حتہ نوتا مسلح ماں اوتیا رسول اللہ جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجے اللہ عالم ہے سو یجالوں سال اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نور انسانی شعور کے اعتبار سے بلوک کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھایا جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نو انسانی کا دور تفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصے موجود بھی تھے اب انسان بحثیت تے مجموعی نو انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی اللہ عالم ہے تو سیا جلسالتہ سیوسیب الدین اجرمو سرار العد اللہ عمریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گلاکاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں آزاب الشدید بیمہ کاروں یم قرون اور سس سزا اور عذاب ان کی ان تاریخی چال بازیوں کے توفیل کے جو وہ کر رہے ہیں پم یشراہ صدر اسلام تو اللہ تعالی جس کے لئے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی مانوی حقیقت ہے اس تو غور کیجیے گا شرح صدر الم نشرہ صدر یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرِ صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا علم نشرہ کا صدرک اس شر صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ ربنا نب قلوبنا نا بال صدورنا وشرہ صدور اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ بات نہیں بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منطی ہے معقول ہے کہیں چیز اٹرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی متابت تک محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ بھیا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اما اللہ بھی اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدر اسلام اس کے سین کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ میور گل رہوں اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ہر بہت ہی تنگ اندر سے کاندما یا سعد سے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک, دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے اور ایک سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس تعمت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے بوجھل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا کزا لکھا یجال اللہ رس نظیم اللہ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وہ ہاضا سرا تو رب اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ اور فصل نہ لایا تلے ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان کو ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لہم دارالسلام عمدہ رب ہی ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عید السلام دار السلام وہلی ہوں وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بیمار کانو یا عمل ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے اشار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بیمار کاروں یا ملون اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وہ ولی بیمار کاروں یا ملون وہ یوم یا شرح اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو یا معاشر جن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت پب اس تک سر تم تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیار لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے نے تو دیکھے گا وہ ماتا جدو اکثر ہوں شاکرین ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی یا ماسر جن تک سب تم تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتیا لیا وہ کالا اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیر ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے لیا اور شکار کر دیا وہ یہ کہیں گے بے ہم میں سے, باز نے باز سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے یہ ہم سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موقل بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائی کالا اور بعض بعض دن وہ بلغنا اجلوی ابلطنا اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی کالا نارو مسو اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ کال دین الا اللہ ماشاء اللہ اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے جو اللہ چاہے ان رب کا حکیم العالم یقینا تیرا رب حکیم اور علیم ہے وہ قزال کا بعض بادالمینہ باز البا کارو یکس اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض عالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کمائی کی وجہ سے بارک اللہ علیم فرق قرآن رضیم بفا نی میاں کم بلایا کہ